تم حفيظ عليكم بالمؤمنين ارف الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم امام با فقط قال الله تبارک وتعالى كما ورد فی سوره توبه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وقال عز وجل كما ورد في نفس السوره براءه من الله ورسوله للذين اعتدوا من المشركين فسيحوا في الارض 14 غير موجز الله واللہ مغفر کافرین واذان من اللہ ورسوله للناس يوم الحج الاكبر ان اللہ برئ من المشرکین ابو رسوله فان تمتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير موجه الى وبشر الذين كفروا بعذاب الیم اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انْسَلَخَتِ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ فَإِنْ تابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِلْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا أُمِرَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ وَقَالَ عَزَبِلْكَ قاتل النذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه وهم صائمون صدق الله العظيم وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله الله عليه انما عمر تو انقات اب اللہ شریق اللہ محمد ذلك فقط و اصم دما ہوں بحق اللہ بحق حساب على الله و جل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما شاب وجهم والغبرت قدم من عمل تبتغى اليه درجات الجنه بعد الصلاه المفروضه كجهاد في سبيل الله والله ولا ثقل ميزانا ولا ثقل ميزان عبد له في سبيل الله او يهمل عليها في سبيل الله رواہ احمد و بزار ود نسائی وب نماجا برضی رہ محمد اللہ و کالہ رحم اللہ حدیث الحسن رب اللہ ربنا وعزنا شرور انفسنا اللہمارین الحق حقا ورزقنا اتباعہو ورین الباطل باطل ورزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین پچھلے پر ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا حضرت المعاظم نے جبل سے ایک روایت جو ہے اس کا بلتالہ شروع کیا تھا اس کا جو اہم ترین حصہ بعض اعتبارات سے ہے اس پر ہماری گفتگو کا صرف آغاز ہوا تھا آج اس گفتگو کے تقبیل کرنی ہے لیکن اس حدیث کا بس منظر پھر دوبارہ تازہ کر لیجے ایک تو اس اعتبار سے کہ وہ حدیث بھی حدیث جبریل کی طرح نہایت جامع حدیث اور دوسرے اس اعتبار سے کہ جیسے حدیث جبریل کو پڑھتے ہوئے بھی کچھ دیر انسان اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتا ہے کہ صحبت نبوی سے وہ فیض یاب ہو رہا ہے ایسے ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ یہ کیفیت اس حدیث کو پڑھتے ہوئے ہوتی ہے اس کا پس جو بھی ہے وہ میں آپ کو صرف اس وقت جو ہے ترجمے کی شکل میں بیان کر دوں گا دوبارہ پورا بتر نہیں پڑیں گے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابہ میں سیتے ہیں انصار میں سے ہیں جن کے بارے میں حضور کا یہ قول بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ عالمهم بالحلال والحرام میرے صحابہ میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ جاننے والا وہ معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی وہ بیان کر رہے ہیں کہ سبوک کی طرف جب ہم سفر کرنے چل رہے تھے حضور کے ساتھ اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس وقت حضور کے ساتھ تیس ہزار قدرچ تھا تو صورت حال یہ ہوتی تھی کہ رات بھر سفر کرتے تھے پھر جیسے ہی صبح ہوئی وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تو فجر کا وقت ہوا حضور نے ہمیں نماز فجر پڑھائی اور پھر لوگ سوار ہو گئے اس لیے کہ جب تک ذرا دھوپ کی تمازت نہ ہو اس وقت تک جتنا اور سفر قطع ہو جائے اچھا لیکن رات بھر جو جاگتے رہے تھے تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس وقت اکثر لوگ کیا سب کے سب لوگ اونگ رہے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ سواریوں کو آزادی مل گئی کنٹرول نہیں کر رہا جو اس کے اوپر سوار ہے تو وہ کچھ چلتی بھی تھی کچھ چربی لیتی تھی آس پاس کے کیکر کے درختوں سے کچھ ناشتہ میں نے کہا تھا ناشتہ بھی کرتی جا رہی ہیں اونٹیاں اونٹ اور پھر آگے بڑھ بھی رہے تو لشکر جو پھیلا ہوا ہے پورے جوابد طریق۔ حضرت معاذ نے ایک طے کر لیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو حضور کے ساتھ باندھے رکھیں گے تو حضور کی اونٹنی بھی اسی طرح چل رہی تھی رکتی بھی تھی ادھر ادھر منہ مارتی بھی تھی وہ پھر آگے چلتی بھی تھی اور حضرت معاذ نے اپنی اونٹنی کو بورے طرح بیدار ہوشیار حالت کے اندر اسی ساتھ لگائے رکھا تھا کہ اچانک حضرت معاذ کی اونٹنی کو ٹھوکر لگی. اس پر حضرت معاذ نے وہ لگام کھینچی اس کی تو اس سے بدک گئی اب جب وہ بدک گئی تو قریب ہی حضور کی اونٹنی تھی وہ بھی بدک گئی اس پر حضور نے اپنے حودج کا پردہ اٹھایا ادھر ادھر آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا, دیکھا مارس کے سوا کوئی میرے قریب نہیں ہے باقی سب لوگ جو ہیں بہت دور ادھر ادھر منتشر ہے کتر بتر تو آپ نے پکارا وہ کہا ماسک یا رسول اللہ حضور میں حاضر ہوں فرمائے ادھر اور قریب آ جاؤ تو اتنے قریب ہو گئے حضرت عماس حضور کے ساتھ کے دونوں کی سواریاں آپس میں رگڑ کھانے لگی دونوں اونٹیاں یا اونٹا جو بھی ہوں اس وقت اس وقت حضور نے سب سے پہلے تو ایک تبصرہ کیا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ لوگ مجھ سے اتنے فاصلے پر مو گے اب اس کا پس منظر میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کی حفاظت کا معاملہ حضور کا یہ تو ہے اس کے اعتبار سے تو آس پاس قریب ہونا چاہیے تھا لوگوں کو اور سفر سے واپسی پر واقعہ بھی پیش آ گیا بھی میں بیان کر چکا اب دوبارہ دہراؤں دو گا نہیں تو حضور نے حیرت کا اظہار کیا کہ ہمارے قریب کوئی بھی نہیں سوائے تمہارے بھی. اس پر جو ہے حضرت معاذ نے کے میں نے لفظ استعمال کیا تھا بجائز کے کہ نمبر بنائے اپنے اور یہ کہ دوسروں کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تحقیر کر دے یا اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو یہ کرتا حضرت معاذ نے کہا حضور لوگ جو ہیں رات کی جو شب بیداری کی وجہ سے جو ہے اگ گئے ہیں تو وہ جو سواریاں ہیں وہ آزاد ہو گئی ہیں وہ چر چک بھی رہی ہیں چر بھی رہی ہیں اب اس پر دیکھیے حضور کا تبصرہ کیا تھا الحت التو نائشہ ہاں میں بھی عمرہ تھا آپ نے بھی کوئی اپنی کوئی مافوقل بشر ہونے کی حیثیت کو وہاں واضح دے کیا وہ جو بھی انسانی تقاضے ہیں بشری تقاضے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی تھے الحمد الائش ہے میں بھی عمرہ تھا اب اس کے بعد حضرت معاز نے جب دیکھا تو حضور مجھ سے خود خوشی میں جو لگا ہوا ہوں ساتھ میں اس پر ظاہر بات کر کے پرشاست ہے حضور کے چہرہ مبارک تو اب انہوں نے کہا خلوت بھی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھوں قد امردت نہیں واسط نہیں جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے بہت غمگین کر دیا ہے بہت ہی مجھے جو ہے ثقیم جو سقیم کر دیا ہے نے فرما سلام معاشرے تھا جو چاہتے ہو پوچھو طبیعت بھی ہے اس نے آپ کو معلوم ہے بشاشت پڑتی ہے ویسے بھی ظاہر بات ہے کوئی ایک صحابی سوال کر رہا ہے تو جواب تو دے لیکن حضور کے انداز میں جو ہے وہ خاص بشاشت کا جو ہے پہلو ہے سلام معاشرے کا پوچھو جو چاہتے انہوں نے کہا اب یہ ہے میرے اور آپ کے لیے قابل غور دوبارہ اور, دو مارا اور کی حضور مجھے وہ بات بتا دیجئے وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں مجھے اس کے علاوہ آپ سے کچھ نہیں پوچھنا یہ دھن ہے جو ہر بندہ مومن کے دل پر اور ذہن پر سوار اور یہ قدر صحابہ پر سوال ہے صاحبہ میں سے بھی جو صحابہ میں سے ہیں بہرحال یہ ہمارے لیے ایک درس ہے اس کے اندر سبق ہے ہمارے ہم اپنا جائزہ لیں ہم آخرت کی کتنی فکر ہے بس ایک عقیدہ تو ہے جہاں وہاں بادل موت کو ہم مانتے ہیں زندہ ہونے کو ماننے کے بعد پھر کوئی حساب کتاب بھی ہوگا پھر کوئی جزا سزا بھی ہوگی لیکن نہ معلوم کتنے ہیلے بحالوں سے ہم تو امتی ہی ہیں بخشے ہی جائیں گے ہم تو کلمہ وہ ہیں بخشے ہی جائیں گے نہ معلوم کس کس اعتبارات سے ہم نے آپ کو اپنے آپ کو ڈوریاں دے دے کر تھپک تھپک کر سلائے ہوا حضور نے اس سوال پر بڑی خوشی کا اظہار کیا بخر بخر میں نے اس کا آپ کو ترجمہ کیا ایک بہت خوب بہت خوب تم نے بڑی بات پوچھی ہے تم نے بڑی بات پوچھی ہے تم نے بڑی بات پوچھی ہے آپ نے تحسین فرمائی اور یہ بہت آسان ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ نے خیر کا فیصلہ کر دیا اب یہ وہ بات ہے یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے اللہ تعالی خیر کا فیصلہ کرتا ہے خیر کی توفیق بھی اس کی طرف سے کی ظاہر بات اس کے لیے عمل تو انسان کرتا ہے لیکن وہ توفیق کہاں سے آئی وہ توفیق بھی اللہ دیتا دیتا ہے انسان کی قلبی کیفیات اندرونی کیفیات اس کو دیکھ کر کہ اس کا رجحان کیا ہے باہر اس کے بعد جو ہے اہم ترین حصہ اس حدیث کا آیا اور وہ جامع ترین الفاظ ہے اور اس میں دین کی کل حقیقت کو اصل میں ایک جملے میں لایا گیا ہے تو باللہ والیوم ہے آخر تم ایمان رکھو اللہ پر اور یوم آخر پر وہ توقیم الصلاۃ تو قیمت صلاح اور نماز قائم کرو وہ تعبد اللہ واہ شریک کا اور اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس کیفیت میں کہ لا تشری کو بھی کہ کے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حتہ تموتا اسی حال میں رہو حتیٰ تموتا وانتا اللہ سالق تم اسی حال میں رہو بہت تک پس یہ ہے اس میں جامعیت کے ساتھ لفظ عبادت آیا ابدیت اطاعت کاملہ اللہ کی اور اللہ کی محبت ہر شے سے بڑھ کر اور یہ اطاعت کاملہ یہ ہم وقت ہمہ تن ہما اور شرک سے بالکل پاک اور شرک بھی شرف ذات فی صفات صرف الحقوق صرف شرک, فی شرک فی جلی شرک خفی شرق فلعقیدہ شرف فلآم اب یہ ساری باتیں یہاں تفصیل سے بیان کرنے کی نہیں لیکن یہ جامع ترین الفاظ ہے ایمان اور ایمان کے اندر جو سب سے بڑا لب لباب ہے وہ اللہ اور یوم اور عبادت رب اور سے پاک ہو جائے اسی حال میں رہو یہاں تک کہ موت آ جائے کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے کہ جس سے کوئی تمہاری کیفیت بدل جائے جنگل میں داخل ہو جاؤں اب حضرت معذ نے خاص کی کہ حضور مجھے دہرا دیجیے حضور نے عاد سبر، تین دفعہ دور آیا ایک ایک جملے کو ایک نسک اس سے پہلے آ چکے تھے وہ الفاظ تاکہ حضرت معاذ یاد کر لیں اچھی طرح اور اسے آگے بیان کریں تو کہیں بھی کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے اب اس کے بعد وہ دریائے سخاوت جو جوش میں آیا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم تو اب آپ نے خود کہا وہ انشی کا حدستوں کا یا بعض براض سے حاضر امر وزرت سلام اے معاذ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے اس معاملے کا ہمارے اس امر کا کی بنیاد کیا ہے جڑ کیا ہے اور چوٹی کیا ہے اب حضرت معاذ کو اور کیا چاہیے تھا اور انہوں نے عرض کیا ابھی انتا یا رسول اللہ فقل میرے ماں باپ آپ پر تو بان ہو اللہ کے رسول ضرور صرف یہ ہے پھر حکمت الدین کا وہ حصہ کہ اب تین حصوں میں کاٹ کر اب حضور نے دین کو مختلف اجزاء کے حوالے سے سمجھا ہے اور یہاں وہ مشابت ہے حدیث جبرائیل سے وہاں تین لیول اسلام ایمان احسان اور احسان جو چوٹی ہے اس میں انتابودہ لیکن وہی میں, میں, میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے ان میں الفاظ ہے کہ اللہ کی بندی پرستش کرو اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرو محنت کرو کوشش کرو جد و کرو قربانیاں دو اس کیفیت کے ساتھ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ نہیں تو کم سے کم یہ کہ اللہ کو تمہیں دیکھ رہا ہے اب وہاں جو ہے وہ اسلام ایمان احسان اب یہاں آیا ہے دیکھیے حضور نے اب تین حصوں میں تقسیم کیا ان راس حاضل محمد بنیاد جڑ کہہ لیجئے وہ تو یہ ہے حضور نے فرمایا راس حاضل ام جو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں پر تو گواہی دے اس بات کی کہ محمد اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں کبام حاض اور اس کا جو تنہ ہے قوام اب یہاں سے مثال جو دی جا رہی ہے وہ ایک درخت سے بہت مباثرت رکھنے والی درخت کی ایک جڑ ہے اس جڑ سے وہ خوراک حاصل کرتا ہے زمین سے پانی بھی جذب کرتا ہے وہ خوراک بھی جذب کرتا ہے پھر تنہ ہے جس پر وہ کھڑا ہوا ہے پھر شاخیں ہیں برگ و بار جو ہوتا ہے پتے جو ہے تنے کو تو نہیں لگتے شاخوں کو لگتے پھول والا اگر پودا ہے تو شاخوں پر پھول لگے گا پھل کا درخت ہے تو شاخوں میں پھل لگے گا وہ چوٹی ہے تو فرمایا راس المر شریق الحمد ربد روام حاد کام السلات و زکات نماز کو قائم کرنا اور زکات ادا کرنا اب ان دونوں کو یہاں پر لیے. اور تیسری بات نظر منو و نظر الجہادی اور چوٹی جو ہے جہاد ہے جن تو جوت محنت کش بکش کشا کشاک قربانی اللہ کا راستہ اللہ کا راستہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو تاکہ اس سے اللہ کا بدلاؤ اور عبادت بھی اس کے بعد نفس جب تک کہ آپ کے کام پہ نہ اور پھر پورے معاشرے کو پورے ملک کو پوری ریاست کو اللہ کے تابے لانے تو لیے کرو،, کرو،, کرو،, کرو،, کرو،, کرو،, کرو یہ چوٹی ہے تو یہ گویا کہ تین حصوں میں اس مریض کے دین کی حقیقت کو تقسیم کرتے ہوئے اب آیا مسئلہ جو آج کا ہمارا سے جہاد کی بھی بہت سی منزلیں ہیں میرا اس پر کتاب چوٹی ہے جہاد کی سب حقیقت پر میں نے نو منزلیں شمار کی ہیں انٹو تھری خود مسلمان بننے کے لیے اور اللہ کی بندگی کے لیے تین جہاد نفس کے خلاف جہاد شیطان کے خلاف جہاد اور بگڑے ہوئے معاشرے کے ساتھ پھر غلط نظریات غلط آئی غلط تصورات غلط فلسفوں کے خلاف جہاد یہ جہاد جو ہے نظری جہاد ہے اور یہ جہاد میں بھی تین تبدیل ہیں ایک ہے جو اوپر ہائیسٹ لیول ہائیس ہے مارکٹ کا جو ایلیٹ ہے مارکشرے کی انٹیلیجنس مائنورٹی دوسرے عوام الناس اور تیسرے ہیں جیدان اور مناظرہ ان لوگوں سے جو لوگوں کو بکراہ کرنے کے لیے کور کسے ہوئے عیسائی مشنڈریز لگے ہوئے دی ہیں کادیاانی مشینریز لگے ہوئے ہیں مہائی مشنریز لگے ہوئے ہیں اور مغل پر لگا ہوا اور اس کے بعد اب نظام کو بدلنے کا کیا اب اس کی تفصیل میں سنیا نہیں جا سکتا اس میں یہ ہے کہ پیسے بزنس بھی ہے ایکٹیویز بھی ہے اور پھر مسلح تسالم جان دینا یہ جو آخری منزل ہے نوی منزل یہ ہے فی سب اللہ کے لیے بہت سی صورتیں ہیں کہ جو ہوئی ہیں اور ہو سکتی ہیں لیکن اس لیے خاص صورت کا ذکر کس حد الفاظ کیا جنگ لوگوں کے خلاف یہاں کا کیول نماز کرے اور گواہی دے کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ میلہ ہے کوئی شریف نہیں اور لیکن محمد اللہ کے رسم ہے جب وہ یہ کر دیں گے تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اپنی جانے اور اپنے بات کو محفوظ کر یہ کہ حق شریعت کے تحت کہیں ان کے کوئی جو ہے پزندے یا کوئی تاثیر جو ہے وہ داخل اب اس حدیث کے الفاظ میں معلوم ہوتا ہے یہ تو کہ تلوار کے دوست لوگوں کو مسلمان بنایا گیا یہ حقیقت ایکسپشنل سورتحال ہے اور اسی سے میں نے ایسا کیا تھا کہ سورج توبہ کی چھ آیات جو پہنی ہے وہ بھی قرآن کی میں نے دیکھا ہے جزیب فسری اور اسی کی وجہ سے مغالطے ان چھ آیتوں کا گٹبند کیا میں نے اسی آج کو آئت بھی پڑھی دیکھیے ایک تو آج سب سے پہلے میں نے وہ پڑھی جو سورج توبہ بھی بھی ہے اور جس کا بڑا جو ہے حضور کا مقصد غالب کرے کو کل کے نام کر چاہے یہ مسلموں کو کل ہی نوجوان یہ ہے آپ کا مقصد اب کس کے ذمن میں یہ جان لیجیے کہ دو طبقات کے ساتھ معاملہ بالآخر جا کر مختلف ہوا ہے ایک امیین عرب بنی اسماعیل مشتقین عرب اکثر و بیشتر بنی اسماعیل ہے حضرت جیسے بنی اسماعیل حضرت یا باقی عربیوں کے تابے یہ امیدین حضور بھی امید یہ نہیں میں سے حور بنیادی جو ہے, وہ ہے اور ایک دوسری بے شت آپ کی ہے پوری عالم پوری دنیا کی طرف پوری نو انسانی کی طرف دو بےستوں بے ستوں کے اعتبار سے انجام کار کا معاملہ جو حضور کی حیات یہ بابل ہوا ہے وہ مختلف تھا جو بے شت تھی اس کے تمام جو اس کا حق ادا کر دیا محمد الرسول اللہ نے بنفس نفیس انہی کی زبان میں قرآن نازل ہو گیا حضور انہی میں سے تھے اجنبیج کا کوئی پردہ ہائی نہیں تھا نہ زبان کا نہ نسل کا گویا کہ ان پر تو آخری درجے میں اتمام حجت ہو گیا اب اس کا قانون یہ رہا ہے ہمیشہ اللہ کا کہ جس قوم کی طرف معین کر کے کسی رسول کو بھیج دیا جائے اگر وہ قوم بحثیت مجموعی رسول کو رد کر دے تو وہ قوم ہلاک کر دی جاتی تھی قوم نوح ہلاک کر دی گئی قوم ہود ہلاک کر دی گئی قوم سال ہلاک کر دی گئی قوم شعیب ہلاک کر دی گئی یہ سب کے سب ہلاک ہوا ہی نہیں یہ قانون ہے اللہ البتہ باقیوں کے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہے باقی لوگوں تک ان کے ذریعے سے کوئی دعوت پہنچی ہو اور ان میں بھی کچھ نہ کچھ زبان کا پردہ ہائی ہو جو نسلی معاملہ ہے تو یہ معاملہ جو ہے ان کے لیے نہیں ان کے لیے ہے جن کی طرف براہ راست کسی رسول کو بالکل جو ہے معین کر کے بھیجا گیا تو امیین کے لیے یوں سمجھیے کہ اہل مکتا خاص طور پر جو کہ ان کے سب سے بڑے جو سردار کہہ لیجیے سر تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جب کہ انہوں نے حضور کو اپنے ہاتھ سے نکلنے پر مجبور کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا دارالدوا میں اب اس کے بعد گویا کہ اس سزا کے مستحق ہو چکے تھے یہاں یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر برساتا قریش کے اوپر وہ تو خانہ کعبہ تھا وہاں یہ تو حرم تھا یا کوئی اور اس طرح کا عمومی جو ہے وہ عذاب بھیج کر قوم کو ہلاک کر دیا جاتا اس لیے کہ معلوم تھا کہ ان میں کچھ لوگ ضعیف ایمان بھی ہیں اور کچھ ویسے ضعیف لوگ ہیں جو ایمان تو لائے ہوئے ہیں لیکن وہ ہجرت نہیں کر سکتے بوڑھے ہیں بچے ہیں عورتیں ہیں جن کے پاس نہ کوئی سفر کا کوئی جو ہے وہ زادر موجود ہے نہ راستہ انہیں بالوں ہے تو اس اعتبار سے حکمت خداوندی ان پر عذاب الہی کی پہلی قسط ہوئی غزوہ بدر میں حکمت خدا بندی نے قریش کو نکالا ہے مکے سے جیسے کہ سانپ کو بل سے نکالا جاتا ہے اور میدان بدر میں ان کے کر سردار جو ہے قتل کیے گئے اور یہ قتل جو ہے اچھی طرح جان لیجیے سب مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں ہوئے صحیح حدیث کے اندر ہے کہ فرشتے بھی بھی اللہ نے نے بھیجے اور بھی انہوں میں حصہ لیا بادہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا میں ایک کافی کی طرف وار کرنے والا ہی تھا لیکن میں نے ابھی وار کیا نہیں تھا گردن اس کی اڑی پڑی تھی کوئی اور تھا جس نے کہ اس کی گردن اڑا دی یہ آزادی کا تھا یہ عذاب الحی تھا حقیقت جو کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں اور کچھ فرشتوں کے ہاتھ میں آیا ہے اور اس میں پہلی قسط وہ تھی جو غزبۂ بدر میں جو ہے قریش کو دے دی گئی اور آخری قسط وہ ہے کہ جو غزبۂ تبوک سے واپسی کے بعد سن نو ہجری میں یہ وہ چھ آیتیں نازل ہوئی سورہ توبہ کی ابتدائی چھ آیتیں جن میں اعلان کر دیا گیا کہ اب جب کہ جزیرہ دوبائے عرب پر اتمام حجت ہو چکا ہے تکمیلی درجے لہذا اب ان مشتقین کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے اب اگر چار مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے چار مہینے کے اندر اندر یہ ایمان نہیں لائے تو سب قتل کر دی یہ چھ آیتیں بھی مشکلات اور میں سے اہم مقابلے میں نے چھ کی چھ آیتیں پڑھی ہیں اور صرف ترجمہ کر سکوں گا لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا جو ہے در حقیقت ان آیات کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ جیسے ایک سکے کے دو رخ ہوتے ہیں یہ دونوں طرح حقیقت ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں ایک سکے کے دو رخ ایک تصویر کے دو رخ گویا کہ حدیث جو ہے وہ بھی وہی خفی ہے اور قرآن وہی جلی ہے علماء اس کے لیے روانات قائم کیے اب دیکھیے یہ آیات کیا ہیں سن نو کے جمادی الاول کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روانہ ہوئے تھے رجب میں جب میں روانہ ہوئے تبو رمضان میں واپس آئے پچاس دن کا سفر تھا یہ واپس آ کر رمضان کے بعد ظاہر ہے یہ تو شروع ہو گئے جو اشر حرم شروع ہو گئے حج کے مہینے شروع ہو گئے اور اس کے بعد یہ آیات نازل ہوں حضور جو ہے حج کے قافلے کو روانہ فرما چکے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت عمارت میں قافلہ روانہ ہو چکا اور اس کے بعد جب یہ آیتیں اتنی ہیں تو حضور نے اپنے ذاتی ایلچی کی حیثیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا ہے کہ حج کے مجمع میں جہاں سارے عرب سے لوگ ظاہر باتیں اکٹھے ہوں گے وہاں جا کر یہ اعلان عام کر دیا تھا اور وہ اس لیے کہ یہ ایسا اعلان تھا کہ جو عرب کی روایت کے مطابق کسی بڑی ہستی کا کوئی قریبی رشتہ دار یا وہ خود ہی کر سکتا تھا اسی لیے حضرت علی کو بھیجا ورنہ ابھی حضرت علی نے راستے ہی میں جا کر قافلے کو پکڑ لیا حضرت ابو بکر جو وہ وہاں موجود تھے قافلہ مقیم تھا جب حضرت علی آئے تو حضرت ابو بکر نے پوچھا امیرون او اور معمور آپ امیر بن کر آئے ہیں بنا کر بھیجے گئے ہیں یا معمور یعنی کہ اگر آپ کو حضور نے امیر بنایا تو ٹھیک ہے ادھر آئیے آپ اپنی جگہ سے بالیے میں بیٹھ جاتا ہوں در. حضرت علی نے کہا نہیں معمور میں تو معمول ہوں البتہ یہ اعلان جو ہے یو یوم حج اکبر اس دن جو ہے حج کے دن یہ مجھے کرنا ہے حضور کے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے وہ اعلان کیا ہے برات و رسول آحت تمشقین اے مسلمانوں اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے مشرقین سے جن سے تم نے معاہدے کر رکھے الارض فل اور اشور تو اب ان مشقین سے کہا جا رہا گھوم پھر لو زمین کے اندر چار مہینے والم الم غیر المخلّہ موج اللہ, اللہ جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے وغزل کافرین اللہ تعالیٰ ان کافروں کو رسوا کر کے رہے گا وہ اذان یومن حجل اکبر بری امن المرشکین رسول اور اعلان عام ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے یوم حج اکبر حج اکبر اصل میں لوگوں نے سمجھ لیا جو جمعے کے روز ہو حجو حج یہ نہیں حج اکبر حج ہی کو کہتے ہیں اور حج اصغر کہتے تھے عمرے کو تو حج کے دن چنانچہ دسویں تاریخ کو حضرت علی نے مجمع عام کے اندر جو ہے سن حج میں یہ اعلان پڑھ کے سنا دیا یہ اعلان عام اذان اللہ بری ہے اور اللہ کا رسول بھی بری ہے فعم تم تم فو خیر اب اگر تم توبہ کر لو بعض آ جاؤ ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے بن تو فالم غیر المج اللہ اور اگر تم اب باز نہ آئے اب بھی تم نے روی کی پیٹ ووڑے رکھی تو جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے وہ بشرویم اور اے نبی، ان کافروں کو دردناک اذاب کی خوشخبری دے اِلَّا مِنَ ہاں اس میں استثنا کیا گیا ہے تم نے جن مشتقین سے معاہدے کر رکھے ہیں سُمَّ لَمْ پھر اگر انہوں نے اپنے معاہدے کے اندر کوئی کمی نہیں کی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی اور کی مدد کی ہے فاطم وم تو ان کے معاہدے کو اس کی مدت تک پورا کر دو وہ چار مہینے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ابھی آٹھ مہینے رہتے ہیں ابھی سال میں تک کر دو پورا لیکن یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اب وہ رینیو نہیں ہوگا معاہدہ اس کے بعد اور ظاہر بات ہے کہ جن کے ساتھ جو ہے اس طرح کا معاہدہ جو ہے وہ موقع طور پر موجود نہیں ہے ان کے لیے اعلان ہو گیا معلوم ہوا کہ ان کے لیے چار مہینے کی صرف محلت ہے اب اس کے بعد آ رہا ہے سخت ترین جو للفاظ پرانے مجید میں آپ وہ اور کیجے فائزن سلق السر الحرم جب یہ محترم مہینے ختم ہو جائیں چار مہینے کی محلت جب ختم ہو جائے فختل مشرقین ہے سوج تو تو پھر جہاں بھی پاؤ مشرکوں کو قتل کرو وہ انہیں پکڑو وہ ان کا گھراؤ کرو ربول مرسد اور ہر گھاٹ کی جگہ میں ان کو پکڑنے کے لیے گھاٹ لگا کر بیٹھو اب اس سے زیادہ سخت الفاظ جو ہیں ممکن نہیں لیکن یہ خاص کس کے لیے ان کے لیے یہ عام حکم نہیں ہے میں ابھی اس کو بات کو واضح کر دوں گا کہ عام حکم کیا وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے غیر امیین کے لیے معاملہ یہ نہیں ہے یہ امیین کے لیے اس پس منظر کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو ان کا جو ہے مفہوم جو ہے اس کو تو لے کر دنیا میں ہر شخص کھڑا ہو جائے گا یہ کتاب جو ہے یہ تو گویا مستقلا حکم دے رہی ہے جنگ کا اور وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ لوگوں کو مجبور کر رہی ہے تو کہ اس لیے اسلام لاور نقل کر دیے تو نہیں یہ معاملہ در حقیقت خاص امیین عرب کے لیے بنی اسماعیل کے لیے فائزن الصل الشر الحروم فختر المشرقین ہے سو وجم ہوں و خزو ہوں وق روم اللہ برست فن اگر باس آ جائیں وہ اقام الصلا اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں یہ دو الفاظ ضرور نوٹ کیجئے اس کو میں ایک اور حوالے سے بھی آپ کے سامنے اس کی اہمیت بیان کروں گا اگر یہ تین شرطیں پوری کر دیں. ان تابو وقام صلا وت زکاتا فخل <صبيلہم> سبھی تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو یعنی اب ان کو ان کو خطر نہیں کیا جائے گا وہ امان پا گئے ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے وہ ان عدد المن المشرقی رشتہ کا اب ایک بات اگر کوئی مشرق آپ سے امان طلب کرے کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں آپ نے اتنا بڑا الٹیمیٹم دے دیا ہے آپ اسلام لانے کا حکم دے رہے ہیں ورنہ ہماری گردن اڑا دیں گے وہ اسلام کیا ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ کے میں چاہتا ہوں اگر کوئی ان میں سے آپ سے کوئی امان طلب کرے فاجر ہو اسے امان دیجیے حتیٰ یسما کلام اللہ یہاں تک کہ وہ آئے اللہ کا کلام سنے اللہ کی بات سمجھے اللہ کے دین کو سمجھے سم ابلیخ منع کس قدر باریک بات کہی کہ جا رہی ہے پھر اسے اس کے امن کے جگہ پر پہنچا دیجیے یہ نہیں اچھا تم آئے تھے ہم نے تمہیں اسلام بتا دیا اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے نہیں مانتے تو ابھی گلطنگ نہیں وہ آیا تھا آپ نے آمان دی تھی اس نے بات سمجھی ہے یا نہیں سمجھی ہے اب اس کا فیصلہ ہے لیکن یہ کہ آپ اس وقت اسے قتل نہیں کریں گے اسے واپس بھیجیں گے وہ اپنی جگہ پر چلا جائے پھر جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی چار مہینوں کی پھر قتل عام لوگ ظال کبھی قر اللہ عالم یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں علم نہیں رکھتے لہذا اگر کوئی سمجھنے کے لیے بات جاننے کے لیے دین کی حقیقت کو معلوم کرنے کی جانا چاہے تو آئے اس کو آمان دی جائے یہ چھ آیتیں ہیں قرآن مجید میں سخت ترین آیات اور ان سخت ترین آیات کا محل کیا ہے یہ ان مشتقین عرب کے لیے ہیں جن میں سے حضور تھے نسلی اعتبار سے لسانی اعتبار سے جن کی زبان میں اللہ کی کتاب قرآن مجید ناوب ہوئی جن پر آخری درجے میں اطبام حجت ہو گیا اب اگر وہ بھی وہ نہیں مان رہے تو اس کا مطلب میں کوئی خیر کا کن اب کوئی موجود ہی نہیں لہٰذا جیسے کہ آپ پورے کرکٹ کو جمع کرتے ہیں اور جا آگ لگا دیتے ہیں باغات کے اندر کیا ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ اللہ کا قانون رہا ہے رسولوں کے بعد میں کہ جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا گیا اور اس نے آخری درجے میں اتما میں ہجرت کر دیا پھر بھی قوم اگر کفر پر اڑی گئی تو اس کو پھر نیس تو نابود کر دیا گیا چاہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی عذاب سماوی عرضی کے ذریعے سے اور چاہے یہ مسلمانوں کے ہاتھ دیا. اب ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ اس آیت پر عمل ایک انسان کے معاملے میں بھی نہیں ہوا تمام عرب ایمان لیا اور جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ عرب چھوڑ کر چلے گئے انہی میں سے ایک کا واقعہ بڑا عجیب ہے اکرمہ ابن ابھی جہل ابو جہل کا بیٹا تو پتا پر پوت پتی پر گھوڑا جو ہے وہ بھی بڑا جیسے کہ ابو جہل اس کہا میں تو نہیں مانوں گا ٹھیک ہے اب اگر ہم یہاں نہیں رہ سکتے اب ہمارا چارہ تو نہیں ہے بے ہم بے بس ہو گئے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو کبھی مسلمان گئے تھے ہبشا ہجرت کے کرتے ہوئے اب یہ جا رہا ہجرت کر رہا ہے لیکن راستے میں یہی جو بہر کلزم ہے اس میں وہ کشتی تھی جو جہاز تھا جو بھی تھا وہ طوفان آیا ڈوبنے لگی سب مشتقین سوار تھے سب نے پکارا اللہ اے اللہ اے اللہ اب اس نے سوچا کہ یہ ہماری فطرت میں تو اللہ ہی اللہ ہے اس بڑے برے وقت میں تو ہم نے صرف اللہ کو پکارا نہ ہمیں لات یاد آئی نہ عزا یاد آئی نہ مناعت یاد آئی نہ ہوبل یاد آیا کسی کو ہم نے پکارا ہی نہیں تو معلوم ہوا کہ ہماری فطرت میں ہمارے دلوں میں تو صرف اللہ ہے تو اسی کی دعوت تو دے رہا ہے وہ اللہ کا بندہ اس سے بھاگ کر کاے کو جانا ہے؟ واپس آگے. واپس آ کر ایمان لائے اور اتنے صادق اور ایمان ثابت ہوئے پھر مسلمہ قذاب کے خلاف جہاد کیا اور, اور بھی بہت سے جہادوں نے حصہ لیا اور شہید ہوئے اکرما ابن ابھی جہل رضی اللہ تعالیٰ تو ابو جہل کے بیٹے تھے تو اس طرح کے واقعات تو ہوئے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہنا یہ ہے یہ دلچسپ بات آپ کو بتا رہا ہوں جو پاکستان کا ایک علاقہ ہے چترال کے ساتھ کافرستان اور اس کے ساتھ ملتا ہوا ایک صوبہ ہے افغانستان کا نورستان اس کی حقیقت جو ہے نورستان کے ایک شیخ آئے تھے ایک مرتبہ اور وہ بھی کچھ مہدیت کے, کے تھے کہ ہم ہی میں سے مہدی ہوگا وہ کہہ رہے تھے ہم کرشی ہیں اور یہ بھی جو کہ کافرستان میں کافر ہیں یہ بھی کرشی ہم لوگ نکلے تھے اس وقت جب کہ یہ اعلان ہو گیا تھا کہ یہ چار مہینے کے اندر اندر یا ایمان لاؤ اور یا قطع کر دیے جاؤ تو ہم وہاں سے ملک چھوڑ کر نکل آئے تھے اب جیسے جیسے اس کے بعد اسلامی جو ہے فتوحات کا دائرہ بڑھتا گیا اب مسلمانوں نے فتح کیا ایران کو یہ بھاگتے جا رہے ہیں پیچھے پیچھے اسلامی فتوحات آ رہی آگے آگے بھاگتے بھاگتے اور یہ جو ہے ان پہاڑوں میں بھی پہنچ گئے اور یہاں آ کر پڑھا بھی ہوں اس کے بعد جب وہ تقسیم ہوئی ہے اور موجودہ افغانستان کی بنیاد پڑی ہے تو پھر یہ حصہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک حصہ جو ہے وہ افغانستان میں آ گیا ایک حصہ جو ہے وہ ہندوستان میں رہ گیا جو کہ اب پاکستان میں زائد بات ہے کہ انگریزوں نے تو ان سے کچھ کہا نہیں وہ کافرستان کو اوپر اپنے جو ہے برقرار ہیں لیکن امیر دوست محمد خان والی کابل نے ان کو اعلان کر دیا الٹی دے دیا کہ ایمان لاؤ ورنہ تم ختم کر دیے جاؤ یہ ایمان لے آئے اب یہ جو ایمان لے آئے وہ افغانستان میں ہے نورستان کے نام سے وہ صوبہ ہے ہے ملپوز. اور وہی وہ کہتے ہیں وہ وہی, وہی ہیں جو بھاگ کر وہاں سے نکلے تھے اور وہ لوگوں کے ہاں بہت سی جو ہے رسومات وغیرہ معاشرت کی رسومات وغیرہ جو ہیں وہ بہت مشتقین مدکا سے ملتی جلتی تو یہ ہے ان چھے آیات کا پس منظر اور یہ ہے اس ایت کا اس حدیث کا پس منظر انما عمرتوا انقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة و يوتوا الزکاۃ و يشهدوا الله الا اله الا الله و ان محمد عبده ورسوله میں نے کیا تھا کہ اس کے حوالے سے میں کچھ ایک بات اور بتاؤں گا یہ موقع پیش آیا حضرت ابو بکر کے قید خلافت میں مانعین زکوۃ کا مسئلہ کھڑا ہوا اب ایک لشکر تو حضور نے تیار کر دیا تھا خود اپنے دست مبارک سے اسامہ ابن زید کی عبارت میں رضی اللہ تعالی عنہما ظاہر بات ہے حضرت ابو بکر اس کو روانہ کیا حالانکہ ان سے کہا گیا تھا جب حالات جو ہے خراب ہو گئے ہیں اندرون ملک عرب تو اب آپ جو ہے اس لشکر کو نہ بھیجیں تو انہوں نے فرمایا نہیں حضور نے جو لشکر تیار کیا جو, جو جھنڈا جو ہے جو دے دیا وہ میں تو واپس نہیں لے سکتا نمبر دو جو ہے وہ جو جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے ان کے خلاف جہاد قطع وہ تو کرنا ہی تھا وہ تو مرتد ہو گئے مرتدین کے خلاف اور وہ بڑے پیمانے پر فتنہ تھا تیسرا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا نے زکات وہ کہتے تھے کہ ہم زکات آپ کو نہیں دیں گے زکوات کا انکار اب اس پر سوال پیدا ہوا کہ آیا ان کے خلاف بھی قتال کیا جائے حضرت احبوبکر کا فیصلہ تھا ان کے خلاف بھی قتال کیا جائے بہت سے صحابہ کی رائے ہوئی کہ اس میں مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ تیسرا محاذ اب کھولا جائے اور ویسے بھی انہوں نے وہ مرتد نہیں ہوئے کسی نئے نبی کو نہیں مانا انہوں نے پھر یہ کہ وہ اس کا بھی وہ تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم زکوات نہیں دیں گے یہ کہتے تھے آپ کو نہیں دیں گے ہم اپنے طور پر اپنی زکوات تقسیم کریں گے اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہی اسی آیت اور اسی حدیث کا حوالہ دیا کہ اللہ کو اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے تین باتوں کے پورے ہونے پر کتال روکنے کا حکم ہے کل شہادت نماز اور روز اور نماز اور اس سے کم کا معاملہ میں نہیں کر سکتا یہ یہاں پر بھی سورہ توبہ کی ان آیات میں بھی واقع مسلاتا واطع اقامت اقامت اور اور کے کی ادائیگی اور اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر بھی ہے لہذا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اور میرا ساتھ نہیں جائے گا دے گا تو میں ترترہ جاؤں گا اور جنگ کروں گا تو وہ بھی حقیقت اس آیت اور اس حدیث کے حوالے سے اب اس کی حدیث کو مکمل کر لیجئے یہ قتال فی فیص اللہ بتائیے کہ مغمون پھر رہ جائے گا میں جو کہہ رہا تھا کہ غیر عملی کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے اسی صورت کی آیت نبرتیس ہے جو میں نے بعد میں پڑھی تھی وہاں اہل کتاب جو تھے یہودی اور عیسائی ان کو کر دیا گیا مسلمانوں جنگ جاری رکھو ان لوگوں سے اہل کتاب میں یہود اور نصارہ میں سے جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اس اور یوم آخر کو نہیں مانتے اور یہ کہ دین حق کو جو ہے تسلیم نہیں کرتے اس کی پابندی نہیں کرتے اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں ان کی حرمت کو اختیار نہیں کرتے اسے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دینا قبول کریں اور چھوٹے ہو کر رہے حتیٰ تو یوتھ جزیت ہے چھوٹے ہو کر رہے دین کا غلبہ تسلیم کریں جزیہ دینا قبول کرے اب وہ عیسائی رہیں یہودی ہودی رہیں اسلام لانے پر انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا مذہبی آزادی حاصل رہے اور یہی پھر ہمیشہ کے لیے یہی قانون رہا ہے چنانچہ جب خلافت راستہ کے دوران جب اسلامی فوجیں صحابہ کرام کی باہر نکلی ہیں تو ہر جگہ پر ہر موقع پر تین باتیں پیش کی جاتی ہیں ایمان لے آؤ ہمارے برابر کے ہو جاؤ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونیئر مسلمان ہو ہمارا حق زیادہ ہے تمہارا کم نہیں ہمارے بھائی برابر کی. ایمان نہیں لاتے ہو تو جزیہ دو باتحتی قبول کرو اللہ کے دین کا غلبہ تسلیم کرو دین اللہ کا ہوگا ہاں مذہب کے طور پر تم جو عقیدہ رکھنا چاہو جو عبادت کرنا چاہو جس کو پوجنا چاہو بتوں کو پوجو جس کو چاہو پوجو مذہبی آزادی ہوگی تمہیں زبردستی مسلمان بھی بنایا جائے چناتی یہی رہا ہے ہمیشہ ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آٹھ سو برس تک حکومت رہی اگر تلوار ہی چلا کر لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا ہوتا تو یہاں قوم رہ جاتا اسی طریقے سے مسلمانوں نے آٹھ سو برس تک حکومت کی وہاں کوئی عیسائی بچتا نہیں اور قانون یہی تھا کہ دین اللہ کا ہوگا جو بھی کرا سول لا ہے وہ اللہ کا ہوگا اس کے نیچے پرسنل لا کی حد تک تمہیں سب کو اجازت تمہارا عقیدہ تمہاری عبادات جو بھی چاہو تمہاری رسومات شادی بیاہ جیسے چاہو کرو تمہاری جو ہے وہ انہریٹنس کے جو بھی قوانین ہوں کو کرو کھانا پینا جو کرو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شراب تم مت پیو تم شراب پینا چاہتے ہو پیو یہ دوسری بات ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر اس کو عام نہیں ہونے دیا جائے گا لیکن یہ ہے کہ تمہیں مذہبی آسانی یہ ہے بقیہ تمام کے لیے چنانچہ حضور کے زمانے میں بھی امیین کو علیحدہ کر کے ان اہل کتاب کے لیے یہ آیت ہے اسی سرہ مبارکہ بھی موجود ہے اور اسی پر پھر تمام جو بعد میں جو بھی جہاد ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں اور اللہ کا دین جو ہے پھر جو حضور کے دست مبارک سے تو جزیدہ نمایاں عرب کے اندر غالب ہوا تھا اور پھر ایک بہت بڑے رقبے پر دنیا کے غالب ہوا ہے اس میں یہی اصول تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ اسلام کا دین کی حیثیت سے غلبہ ہو جائے اس کو تسلیم کریں نیچے بن کر رہیں جزیہ ان اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں باقی انہیں مذہبی آزادی ہوگی انہیں جبرن مسلمان آج تو اسی پر اکتفا کروں گا حدیث کا بقیہ حصہ جو ہے وہ پھر انشاءاللہ تعالی تعالیٰ اب ہم اس کے بعد جو ہے وہ مزید پس وغیرہ دہرائیں گے نہیں بقیہ حصے کو مکمل کریں گے سبحان کلّہ ہم شد اللّہ اللہ القستر و الیک